وہی بات آج پھر وہی بات, بات دوہرا رہی وہ من ہے سو تھا اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں سفر میں کسی بھی جگہ سے جس شہر سے بھی آپ نکلیں فول وجہ کش اطرل مسجد الحرام اپنے چہرہ مبارک کو پھیر دیجیے مسجد حرام کی طرف پہلے بھی یہ آیت آئی تھی وہاں بھی یہی تھا چھ مرتبہ اللہ نے اس ایک حکم کو دہرایا ہے فول وجہ کشر المسد الحرام آپ اپنے شیرۂ مبارک کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے وہ انہ اور یہ چیز یہ قبلے کا استقبال یہ قبلے کی طرف پھرنا لل حق بلا شک کو شبہ سچ ہے میرے ربے کا تیرے پروردگار کی طرف سے کوئی شبہ نہیں ہے کہ تیرے رب نے یہ بہین نازل کی ہے اللہ اور اللہ ہرگز بھی بےغافل غافل نہیں ہے اما تاملوم جو اعمال لوگ کرتے ہیں خدا کو سب خبر ہے جو جو اعتراضات آپ کو پر آج کل کر رہے ہیں لوگ لیکن آپ جہاں کہیں بھی سفر میں ہیں آپ نے سفر میں پہلے گھر کا تذکرہ ہو گیا کہ آپ جہاں کہیں ہیں یعنی اپنے گھر میں مدینہ منورہ میں اب سفر کی بات آ گئی سفر میں بھی جہاں کہیں ہو قبلے کی طرف منہ کرنا ہے اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے شدید القبلہ وہ ہر بات میں قبلہ کا بہت خیال رکھتے تھے